پانچواں سلیبی حملہ 615 ہجری بمطابق 1219 عیسوی میں ہوا ہے بیت المقدس کا شکست خوردہ بادشاہ جان دے برنین دوبارہ سے شام میں اپنی جائداد وغیرہ کے حصول کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے مصر پر حملہ کیا مصر کے دمیات نامی شہر کو اس نے قبضہ کر لیا چونکہ اس وقت الملک کل کامل سخت بیماری میں مبتلا تھے پھر یہ فارس کو نامی شہر کی طرف نکلا لیکن اس وقت اللہ کے رحمت کہیے کہ دریائے نیل میں تغیانی آئی ہوئی تھی دریائے نیل کا پانی بہت زیادہ تھا ففت حل فل علیہ سی ان نیل چنانچہ کسانوں نے دریائے نیل کا پانی ان کی طرف چھوڑ دیا اور دوسری طرف سے الملک الكامل کے لشکروں نے ان کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے اور ان کی اکثر کشتیاں بحری جہاز اور اسلحہ کو غنیمت کر لیا ثم استرد المصر یوں نے دمیات و اجلو عن مصر اور دمیات نامی شہر جو کہ اس نے قبضہ کیا تھا اس سے بھی اسے نکالا اور یہ صلیبی حملہ بھی الحمد ناکام ہوا الحمد سلیبی توجری بتا سو اٹھائیس عیسوی میں ہوا ہے اس سلیبی حملے کو ہوا دینے اور تشکیل دینے میں جرمنی کے بادشاہ فریڈریک دویم کا ہاتھ ہے جسے پادریوں کی آشیرواد حاصل تھی پادریوں نے اسے ہوا دی چھ سو پچیس ہجری میں دریائی راستوں سے شام کی طرف نکلا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو مصر کا بادشاہ تھا الملک ال کامل اس نے اپنے ہی بائی کے خلاف الملک المعظم عیسیٰ کے خلاف دمشق کو واپس لینے کے لیے اس عیسائی سلیبی بادشاہ کے ساتھ اتفاق کیا ہوا تھا اور اس معاہدے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اس تعاون کے نتیجے میں بیت المقدس جو ہے فریڈ کے حوالے کیا جائے گا چنانچہ فریڈریک اکا نامی شہر تک آ پہنچا اس وقت ملک المعظم عیسیٰ خالق حقیقی سے جاملے اور اس کا انتقال ہو گیا اس کے بیٹے الملک المنصور داؤد کی تخت نشینی کے بعد اس نے اپنے چچا الملک ال کامل کے ساتھ صلح کر لی اور دمشق بغیر کسی جنگ کے اس نے اپنے چچا کے حوالے کر دیا یعنی جس مقصد کے لیے اس کے خائن چچا نے سلیبیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا بغیر کسی جنگ کے داود نے اسے اپنے چچا کے حوالے کر دیا اور اس کے چچا نے اسے سرحد شوبہ کھرک نامی جو علاقے ہیں یہ اسے اس کے بدلے میں عطا کیے ملک الکامل دمشق یعنی شام کے دارالحکومت پر جیسے ہی قبضہ ہوا اس نے معاہدے کے مطابق اپنی خیانت کو آگے بڑھایا اور بیت المقدس کا یہ مبارک شہر فریڈریک کے حوالے کیا فریڈریک فرانس کا بادشاہ اس شہر میں داخل ہوا اور اس نے اپنی تاج پوشی کروائی پھر وہ اپنے ملک چلا گیا اور اس طرح بغیر کسی جنگ کے اس نے یہ سلیبی حملہ کیا تھا جس میں بظاہر اسے خیانت کے نتیجے میں تھوڑی سی کامیابی حاصل ہوئی تھی یہ اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحان کافروں کو کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف راستہ نہیں دیتا وہ نہیں ہاں ہم ہی میں سے شمار ہونے والے بعض خائنین اور غداروں کے خیانت اور ان کی غداری کے نتیجے میں مسلمان ملکوں کے اوپر ان صلیبیوں اور کافروں کو راستے اور مواقع مل جاتے ہیں جیسے کہ حال ہی میں آپ نے افغانستان اور پاکستان میں دیکھا کہ عمارت اسلامیہ پر حملہ کرنے کے لیے انہی پاکستان کے سلیب کے غلام حکمرانوں نے راستے فراہم کیے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی اپنے اڈے اور ایئرپورٹس ان کے لیے کھول دیے ایک نو زائدہ نئی نویلی ایک اسلامی حکومت جو کہ افغانستان میں لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے قائم ہوئی تھی اسے سلیبیوں نے تخت و تاراج کیا لیکن دراصل راستہ کنہوں نے دیا تھا راستہ ان حکمرانوں نے دیا تھا جنہیں ہمارے آج کل کے بھی بہت سارے علماء مسلمان حکمران کہتے ہیں